أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون سورة الحامين سجدة ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں چھ رکو چون آیاتیں سات سو چھیانوے کلمات تین ہزار تین سو پچاس اس سورہ مبارکہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر نو تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے مخاطب قرع عرب ہیں جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے زبان میں نازل ہوا انہوں نے قرآن کے اعجاز کا مشاہدہ کیا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھے اس کے باوجود قرآن سے اعراض کیا اور سمجھ نہ کیا سنانا سننا بھی گوارہ نہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرقان نصیحتوں کے جواب میں بالآخری کے بیٹے آپ کی باتیں نہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے نہ ہمارا دل ان کو قبول کرتا ہے نہ ہمارے کان ان کے سننے کے لیے آبادہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان تو دوہرے پردے حائل ہے بس اب آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیں اس کے ساتھ ساتھ منکرین قریش جو اس صورت کے بلاواس کا مخاطب ہے انہوں نے نزول قرآن کے بعد تو ابتداران اسلام اور مسلمانوں کو بزور طاقت کچلنے کی کوشش کی اسلام کے تحریک کو دبانے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کے عزائیں پہنچا کر خوف زدہ کرنے کی بہت سے کوشش کی لیکن اسلام جو کہ اللہ کا پیغام بر حق تھا غالب ہونے کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ قوت پکڑتا چلا گیا پہلے عمر بن خطاب جیسے قبی اور طاقتور سچا اور مخلص شخص اسلام میں داخل ہو گئے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے مسلم سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے تو ان دو بڑے حضرات کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے اب قریش مکہ نے ڈرانے دمکانے مارنے اور پیٹنے کا راستہ چھوڑ کر ترغیب اور لالچ کے ذریعے تبلیغ اسلام کا راستہ اور روکنے کی تدبیر سوچنا شروع کی اسی سلسلے میں حافظ ماذ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں محمد ابن صحاف کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ اتبا بن ربیہ جو قریش کا بڑا سردار تھا اور سب اس کو بڑا مانتے تھے ایک دن قریش کے ایک جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا دوسری طرف رسول نبی کریم وسلم مسجد کے گوشے میں اکیلے بیٹھے تھے اتبا جو اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے قوم سے کہا اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کروں اور ان کے سامنے کچھ ترغیب کی چیزیں پیش کر دوں اگر وہ ان میں سے کسی کو قبول کر لیں تو ہم وہ چیزیں انہیں دے دیں گے تاکہ وہ ہمارے دین اور مذہب کے خلاف تبدیل کرنا چھوڑ دیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی قوت روز بروز بڑھ رہی تھی اتبا کی پوری قوم نے بے ایک زبان کہا کہ اے ابو ولیب یہ ان کی کنیت ہے ضرور ایسا کریں اور ان سے گفتگو کر لیں یہ انتہائی ذہین اور فصیح اور بریغ اور جہاندیدہ شخصیت کے مالک تھے رتبہ اپنے جگہ سے اٹھ کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ گفتگو شروع کی کہ اے ہماری بتیجے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم قریش میں آپ کو ایک مقام بلند اور شرافت کا رتبہ حاصل ہے آپ کا خاندان وسیع اور ہم سب کی نزدیک مکرم اور محترم ہے مگر آپ نے قوم کو ایک عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے آپ ایک ایسے دعوت لے کے آئے ہیں جس نے ہمارے جماعت میں تفرخ قرار دیا ہے ان کو نادان بتاتا ہے ان کے معبودوں کو جھوٹا بتاتا ہے اور ان کے جو اباؤ اجاد ہو گزرے ہیں ان کو منکر قرار دیتا ہے اس لیے آپ میرے بات سنیں میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان میں سے کسی کو پسند کر لیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوال ولید کہیے جو کچھ آپ کو کہنا ہے میں سنوں گا ادبا نے کہا کہ ایک نتیجے آپ نے جو تحریک چلائی ہے اگر اس سے آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ سارے قوم سے زیادہ مالدار اور مالی طور پہ ممتاز ہو جائیں گے اور اگر آپ کا مقصد اقتدار اور حکومت کو حکومت کا حصول ہے تو ہم آپ کو سب قریش کا سردار تسلیم کر لیں گے اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور اگر, اور اگر یہ صورت ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی جن یا شیطان ہے جو آپ کو ان کاموں پہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے اور آپ اس کو دفع کرنے سے حاضر ہے تو ہم آپ کے لیے ایسے معالج بروائیں گے جو آپ کو اس تکلیف سے نجات دلا دیں اس کے لیے ہم اپنے اموال خارج کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی انسان کسی انسان پر کوئی جن وغیرہ غالب آ جاتا ہے جس کا علاج کیا جاتا ہے ادبا یہ طویل اور لمبا تقریر کرتا رہا حضور نظیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اس کے بعد فرمایا کہ ابو الوریم آپ نے اپنے بات پوری کر لی اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ آپ میرے بات سنیے ادبا نے کہا بے شک میں ضرور سنوں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اپنے طرف سے کوئی بات کہہ دینے کے بجائے اس سراح مبارکہ کے تلاوت شروع فرمائی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیات تک پہنچ گئے اور فخل عام ضرورت آپ کی منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے نصب و رشتہ کے قسم دے کر ان پر رحم کیجیے اس طرح کی دہی شروع کر دینے اس کے, آگے کچھ نہ ابن اس حال کے میں ہیں کہ جب رسول نبی کریم علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھنا شروع کی تو اتبا خاموشی کے ساتھ سننے لگا اور اپنے ہاتھوں کے پیچے پیٹ پیچھے ٹیک لگا لی تاکہ غور سے سن سکے یہاں تک کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے آیات کے سیٹہ پہ پہنچ گئے اور آپ نے سیدھا کیا پھر اتبا کو خطاب کر کے فرمایا اے اب الولید آپ نے سن لیا جو کچھ سنا اب آپ کو اختیار ہے جو چاہو کرو اتبا آپ کے مجلس سے اٹھ کر اپنے مجلس کی طرف چلا تو یہ لوگ دور سے اتبا کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم ابوال کا چہرہ بدلا ہوا ہے اب اس کا چہرہ وہ نہیں جس چہرے کے ساتھ وہ یہاں سے گئے جب ادبہ اپنے مجلس میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ ہو الولید کیا خبر لائے ہو ادبا ابوال ولید نے کہا میری خبر یہ ہے کہ انی سمیت قولن واللہ واللہ ما سمیت عملید نے کہا کہ قریش کے سرداروں میں نے ایسا کا نام سنا خدا کی خسن اس سے پہلے کبھی ایسا کا نام نہیں سناتا خدا کی قسم نہ تو یہ جادو کا کلام ہے نہ شعر نہ یہ کانوں کا کلام ہے جو وہ شیاتی سے حاضر کرتے ہیں اے میرے قوم پریش تم میرے بات مانو اور اس معاملے کو میرے حوالے کر دو میرے رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے اور ایزا سے باز آ جاؤ اور ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو کیونکہ ان کے کی اس کلام کی ضرور ایک خاص شام ہونے والی ہے تم ابھی انتظار کرو باقی عرب کے لوگوں کا معاملہ دیکھو اگر قریش کے علاوہ باقی عرب کے لوگوں نے ان کو شکست دے دی, دی تو تمہارا مطلب بغیر تمہاری کوشش کے حاصل ہو گیا اور اگر وہ عرب کے غالب آگے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی ان کی عزت سے تمہاری عزت ہوگی اور اس وقت تم ان کی کامیابی کے شریک ہوں گے اس کے ساتھ ہی قریشوں نے جب اس کا یہ کلام سنا تو کہنے لگا اے اب ولید تم پر بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے جادو کر دیا نے کہا میری رائے تو یہی ہے جو کچھ کہہ چکا اگر تمہارا اختیار ہے جو چاہو کر لو تو قریش کے سردار نے کہا کہ ہمارے دل ان باتوں کے ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور ہم میں اور ان میں تو کئی چیزیں اختلافی ہی ہیں لہٰذا ہم ان کے باتوں کو کیسے مان سکتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہام یہ حروف میں سے ہے تنزیل من الرحمٰن الرحیم یہ اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم کرنے والے کی طرف سے کتابن اے کتاب الب کتاب آیات ہو کہ بڑے جدا جدا ہے واضح ہیں اس کے آیاتیں قرآن عربی یا عربی زبان میں لقومی قومی یا قوم کے لیے جو سمجھنے والے ہیں بشیر و نظیرہ سنانے والا خوشخبری اور ڈر و اکثر پھر دھیان نہ کیا ان میں سے اکثریت نے فہم لس وہ سننے ہی نہیں چاہتے وقالو اور کہتے ہیں قلوبنا و نافی اکنتن کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہے اس سے تدرو نہ ہی جس کے طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے فی آزانہ وقرون اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے وہ من بین و کا حجاب اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو پردے ہیں فامل ان سو تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کریں گے بول کہہ دیجیے ان نما انا بشروم مسل حکم میں آدمی ہوں تم جیسا یو ہا علیہ میرے طرف حکم آیا ان حکم الح الہو واحد یہ کہ تمہارا مابود وہ ایک ہی حاکم ہے ایک ہی مابود ہے فستقیم السی بھی رہو اس کی طرف وسطی فروح اور اس سے گنا بخشاؤ ابیرمشرقین اور بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے اللہ دینا گو لاجو جو زکاتوں کو ادا نہیں کرتے وہ ہم بالآخرت ہم قاترون اور وہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں سوال آتا ہے کہ بھائی زکات ادا نہ کرنے کا شرک کے ساتھ کیا تعلق ہے اس لیے کہ شرک تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کے معاملات میں کسی اور کو متصرف سمجھ لیا جائے اور یہاں بندہ اپنے مال میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو اس میں کون سی شیرک والی بات ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مال میں سے جب وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائے جن کا زکوات ادا کر لیا جائے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک انسان اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں اپنا یہ رائے رکھتا ہے کہ بھائی اگر میں نے اپنے مال میں سے زکات ادا کر دیا تو مال کم ہو جائے گا وہ اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں اپنے اس رائے کو ترجیح دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے فیصلے میں اپنے رائے سے مداخلت کر دی یہاں اس نے مقابلہ کر دیا اور شرک کا معنی ہے کسی بھی معاملے میں مد مقابل قرار دے دینا تو یہاں اس نے اپنے رائے کو اپنے خیال کو اپنے خواہش کو اپنے سوچ کو اللہ کے فیصلے کے مقابلہ کر دیا اسی لیے تو اس نے مال کی کمی کے خوف سے زکوات کے ادائیگی سے ہاتھوں کو کھینچ لیا ان لذیم امنوں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خاطر جن اچھے کام کیے لحم اجر غیر ممنون ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا یعنی کبھی وہ منقطع نہ ہوگا ابد العباد تک جاری رہے گا جنت میں پہنچ کر نہ ان کو فنا اور نہ ان کے ثواب کو فنا ہوگا الحمد للہ وب العالم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم يتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين جو بھی سپارے سورح مین سجدہ کے یہ دوسری رکوع ہے یہ رکوع آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر انیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے ان آیات میں جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کے وحدانیت کی منقرین اور مشرقین کو ان کے کفر اور شرک پر ایک بلیغ انداز میں تبدیل کرنا ہے کیس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت خالقیت اور آسمان اور زمین کے عظیم مخلوقات کو بے شمار حکمتوں پہ مبنی پیدا کرنے کی تفصیلی وضاحت دے کر بطور تنبیہ کی لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ کیا تم ایسے بے عقل ہو کہ ایسے عظیم خالق اور قادر کے ساتھ دوسروں کو شریک خدائی قرار دیتے ہو چنانچہ اس شادی ہے. قل کہہ دیجیے کیا تم لطفرزی منکر ہو اس ذات کے خلق قل جس نے بنائی ہے زمین یومین دو دن میں وتجعلون تجا اندادا اور تم کرتے ہو اس کے لیے اوروں کو برابر ذالک رب العالمین وہ ہے پرورتگار پرورتگار عالم وجعل اور اس نے رکھے اس زمین میں روا سے بہاری پہاڑ من پوتے اوپر سے وہ بار کفی ہا اور برکت رکھے اس میں, میں خوراکیں اس کی فی عربات چار دنوں میں یہ پوری جواب ہے پوچھنے والوں کے لیے پھر اس نے قص کیا آسمان کی طرف پہنیا دن اور وہ ایک دا فقال رہا پس کہا اس سے ولید اور زمین سے توان آؤ تم دونوں خوشی سے آؤ کرا یا زبردستی سے یعنی آؤ اور میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو تمہیں میرا یہ ماننا تم ماننا پڑے گا چاہے تم میرے اس مان کو اپنی خوشی سے قبول کرو یا پھر میں اپنے اس حکم کو زبردستی تم سے تعمیل کراؤں اس کی تو قالتا زمین اور آسمان دونوں بھولنے لگے اتینا پوئن ہم ائے ہیں خوشی سے فقذہننا پر کربی ان کو سب سماوات ان سات آسمان فی یومین دو دنوں میں و اوخاتیکل سما ان امرھا اور اتارا ہر آسمان میں اپنا حکم فزیننا سما الدنیا اور رونق دی ہم نے اس آسمانی دنیا کو بما صابیحہ چراغوں سے یعنی ستاروں سے و حفظہ اور ان کو حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا یا ہم نے اس آسمان کو محفوظ کر دیا تقدیر العزیز العلیم یہ ہے فیصلے زبردست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں اس حدیث کے راوی ہے اسی آیا کے تحت میں چند سوالات اور جوابات مذکور ہے ان میں سے ایک یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس کائنات کے تخلیق کے متعلق کچھ سوالات کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اطوار اور پیر کے دن فرتے فرمایا اور پہاڑ اور اس میں جو کچھ معدنیات وغیرہ ہے ان کو منگل کے دن اللہ نے پیدا کیا اور درخت اور پانی کے چشمے اور شہریں اور, شہر اور عمارتیں اور ویران میدان اللہ نے بدھ کے روز پیدا کیے یہ کل چار روز ہو گئے جیسے کہ اس آیت میں ہے یعنی ان لوگوں نے جو سوال کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا جواب دیا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرات کے روز آسمان بنائے اور جمعے کے روز ستارے اور شمس اور عمر اور فرشتے یہ سب کام جمعے کے دن میں تکمیل تک پہنچ گئی اور پھر اس جمعے کے جو مختلف ساعتیں ہیں ان میں سے وہ سارے اشیاء اللہ نے پیدا فرمائے کہ جن کا وجود اس دنیا کائنات کے نظام چلانے کے لیے ضروری تھا جس میں حضرت آدم علیہ سلاد سلام کی تخلیق ہے اور ابلیس کو حکم جو دیا گیا ہے سیدے کا اس کا سارا تذکرہ اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کیے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے آپ سے فرمایا کہ آدم علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ نے جمعہ کے دن پیدا کیا جمعہ کے دن ہی وہ جنت سے نکلے جمعہ کے دن ہی ان کا توبہ قبول ہوا اور جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی چنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے کہ فہین آراضو پھر بھی اگر وہ لوگ اعراض کر لیں یعنی آپ سے جو انہوں نے اس کائنات کی تخلیق کے متعلق سوال پوچھا تھا ان کو بتا دیا گیا کہ بھی کون کون سے دنوں میں اور کتنے کتنے دنوں میں اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے پھر بھی فہین آرضو اگر وہ آپ کے باتوں کو تھان دیں فقول بس کہہ دیجیے میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے سخت عذاب سے مثل سخت من آزادی جب آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے سے و من اور ان کے پیچھے سے یعنی ہر ممکن طریقے سے ان رسولوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ ان سے کہتے رہے اللہ, اللہ کا بندگی نہ کرو سوائے اللہ کے پالو کہا ان لوگوں نے لو شاہ اور ابونا اگر ہمارا رب چاہتا ہوتا البتہ وہ فرشتے نازل کرتا بما بھی کافرون سو ہم جو تم دائیں نہیں مانتے یعنی خدا کا رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے اگر اللہ کو واقعی رسول بھیجنا تھا تو آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا بہرحال تم اپنے ضام کے مطابق جو باتیں اللہ کی طرف سے دائیں ہو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب اللہ فرماتے اب سو وہ جو قوم انہوں نے غرور کیا زمین میں بغیر الحق نہ حق. اور کہا انہوں نے من اشد کون ہے ہم سے طاقت میں بڑھ کر اولم یارو کیا وہ دیکھتے نہیں ان اللہ اللذی یہ کہ اللہ وہ ذات ہے خلق ہم جس نے ان کو پیدا کیا وہ اشد من ہم قوتن وہ ان سے طاقت میں بڑھ کر ہے بکاند آیات نئے اور کہ وہ ہمارے آیاتوں کا ہمارے نشانیوں کا انکار کرنے والے شاید رسولوں نے جو آزاد کی دھمکی دی ہوگی اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے زیادہ زوراور کون ہے جس سے آپ ہمیں زدہ کرتے ہیں اور ہم اس سے خوف کائیں کیا ہم جیسے طاقتور انسانوں پر تم اپنا روغ جما سکتے ہو حضرت شاہ ولی اللہ محدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے بدن کی قوت پر غرور آیا اور غرور غرور کا دم بھرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے وبات بن گئے اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ کے ارشاد ہے علیہم پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کے ایام ناحساس ہے کئی دن یوں مصیبت کے تھے تاکہ ہم ان کو رسوائی کا عذاب چکا دیں پھر حیات زندگی میں وہ لازاب الآخرت احوا اور آخرت کا آزاب تو پوری رسوائی ہے وہ ہم لائن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی جی وہ اماں سمود اور وہ جو قومی سمود تھی فہادی سو ہم نے ان کو ہدایت دینا چاہا راستہ بتلایا ہم نے ان کو لیکن حب العامہ پھر ان کو اچھا لگا اندر رہنا عدل عدا ہدایت کے بدلے ایک کڑک کے عذاب نے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے یہ وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ تبارک و دادا نے زلزلے میں گرفتار کیا اور ایک شدید ہونا قسم کے زلزلے میں ایک آواز تھی اور اس آواز سے ان لوگوں کے جگر پٹ گئے اور یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ون جین الزین امن اور بچایا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جو بچ کر چلتے تھے یعنی اللہ کے نفرمانی سے جو لوگ ایمان لائے اور بدی کے راستے سے بچ کر چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاف بچا لیا اور باقی جو اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچا نہ سکے وَيَوْمَ يُحْشَرُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ <يُغزَعون> خامن سجدہ کے یہ رکو, ہے یہ رکو آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر چبیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے صحیح مسلم میں حضرت انس بانک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ ایک دن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا آپ کو ہم سے آگے پھر آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس بات پہ ہنس رہا ہوں تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہنسی اس بات پہ آئی جو میدان حشر اور موقف حساب میں بندہ اپنے رب سے کرے گا یہ عرض کرے گا کہ اے میرے پرورتگار کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بے دی ہے اس پر بندہ کہے گا کہ اگر بات یہ ہے تو میں اپنے حساب اور کتاب کے معاملے میں اور کسی کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں گا بجز اس کے کہ میرے وجود ہی میں سے کوئی گواہ کڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے آج تیرے حساب اور کتاب کے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے اس کے بعد اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی موسیل مہر کر دی جائے گی اور اس کے اعضا اور جوانے سے کہا جائے گا کہ تم اس کے اعمال بتلاؤ ہر از بول اٹھے گا اور سچی گواہی پیش کرے گا اس کے بعد اس کی زبان کو کھول دیا جائے گا تو یہ خود اپنے آزار پر ناراض ہو کر کے کہے گا بو دل کن وسخن یعنی تم تغارت اور بربادی ہو میں نے تو دنیا میں جو کچھ کیا تمہارے ہی آرام پہنچانے کے لیے کیا تھا اب تم ہی میرے خلاف گواہی دینے لگے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعداد نے یہی بات بیان فرمائی اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا کہ تو بھول اور اس کے اعمال بیان کر تو انسان کی ران اور گوش اور ہڈی سب عام مال کی گواہی دے دیں گے اور ایک اور حدیث حرض مختلف تعالیٰ کے حوالے سے حضور نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ آنے والا دن انسان کو یہ ندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا اس لیے تجھ کو چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے نے کوئی نیکی کی کر کہ میں اس کی گواہی دوں اور اگر میں چلا گیا تو پھر تو مجھے کبھی نہیں پائے گا اسی طرح ہر رات انسان کو یہ آواز دیتی ہے تفسیر کلتوی میں ہر ناقل ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے تو ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توجہ کو اس حقیقت کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس دن کے بارے میں فکر رکھتے ہوئے اپنے معمولات کی زندگی کا خیال کریں اور تنہائیوں میں اللہ کے نافرمانیہ کرتے ہوئے یا خود مختار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کہیں اللہ کے نافرمانیوں کا ارتقاب نہ کریں اس لیے کہ یہی آغاز کہ آج یہ جو انسان ان کو اللہ کے ناراضگی کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہی حق اور یہی آغا اللہ کے حضور اس کے لیے گواہ بن جائیں گے ارشاد ہے وَيَوْمَ يُفْشَرُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ اور جس دن جمع ہوں گے اللہ کے دشمن برفاؤن تو ان کی جماعت بنا دی جائے گی یعنی ہر ایک قسم کے مجرموں کے اعلیٰ علادہ جماعت ہوں اور یہ سب جماعتیں ایک دوسروں کے انتظار میں جہنم کے قریب روکی جائے گی اذا یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر شاہدم تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کام وہ ابسار ہوں اور ان کے آنکھیں وہ جلوت اور ان کے چمڑے یعنی ان کے کھال بما ما کان یا ملوم اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے دنیا میں کانوں سے جو باتیں سنی آنکھوں سے جو کام دیکھے اور اپنی وجود سے جو بھی عمل کیا پھر قیامت کے دن جسم کا وہ حصہ اپنے اس کے عمل کے بارے میں حساب اور کتاب دے گا اس لیے کہ انسان کی وجود کے یہ حصے اس کے دل اور دماغ کے تابے اور انسان کا دل اور دماغ اور انسان کی خواہشوں کے جس طرف انسان ان کو لگاتا ہے لگا دے گا یہ لگ جائیں گے وہ قلو اور وہ کہیں گے اپنے کھالوں سے لمشاہد تم علینا کیوں تم لوگوں نے شہادت دی ہمارے خلاف قالو وہ کہیں گے انتقن اللہ الرزی ہم کو بلوایا یا ہم سے بلوایا اس ذات نے انتق الکم ان اور اس نے تم کو بہنا ابرت پہلی بار وہ اور اسی کی طرف پیرے جاتے ہو یعنی جب زبان سے انکار کر رہا تھا تو تم پر ایسی کیا مصیبت پڑی تھی کہ خواہ مخواہ بتلانا شروع کر دیا یہ انسان اپنے وجود سے کہے گا اور آخر یہ بولنا تم کو سکھلایا کس نے تو انسان کا وجود کہے گا کہ جس ذات نے ہر ایک کو بولی سکھائی اس ذات نے ہمیں بھی ہم بولنے کا حکم دیا تو ہم بول پڑے اللہ کا ارشاد ہیں اور تم پردہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ تم کو بتائیں گے تمہارا کان اور تمہارے آنکھیں مرنا تمہارے چمڑے ولا اور لیکن تم نے خیال کیا کہ شک اللہ نہیں جانتا بہت سارے بجے تم عمل کرتے ہیں یعنی اصل میں تمہارے طرز عمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا تم اللہ کو علم محید کا عقید ہی نہیں رکھتے ہو اور سچ سمجھ دیتے ہیں کہ جو چاہو کرتے رہو کون دیکھ بھال کرتا ہے اگر پوری طرح یقین ہوتا کہ اللہ ہمارے تمام حرکات سے باخبر ہے اور اس کے ہاں ہمارے پوری آمال محفوظ ہے تو گرد ایسے شرارتی نہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندو تم ایسے نہ تھے کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے تم اپنے آپ سے اپنے ہاتھوں کو ارادہ کر رکھتے اپنے کانوں کو ارادہ کر رکھتے اور اپنے پاؤں کو الادا کر رکھتے, رکھتے وزان اور یہ خیال تھا تمہارا جو تم نے خیال کر رکھا اپنے رب کے بارے میں اس خیال نے تمہیں غارت کر دیا تم میرا خاطرین پس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محاطر ہے کہ پھر بھی اگر وہ لوگ اسی ناکام نہ فرمانے کی عقیدے پر ڈٹے رہیں تو فنا و مص المس آگ ان کا نکالا ہے وہی یستابو فناتبین اور اگر وہ منانا چاہیں گے تو وہ کسی کو نہیں منا سکیں گے یعنی قیامت کے دن اگر یہ اللہ کے سامنے عذر و معذرت کریں گے تو ان کے عزر معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا لحم قورانا اور ہم نے لگا دیے ان کے ساتھ رہنے والے یعنی شیطان فزن پر انہوں نے خوبصورت بنا دی ان کے سامنے اور محلف اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں وہ حقاعد القولو اور ٹھیک پڑ چکے ان پر آزاد کی بات فی اما قطرت من, من قبل جنس ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے ان نہرین کے بے شک وہ تھے نقصان اٹھانے والوں سے و دعوانا ان رب باللہ من بسم اللہ الرحمن و کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و فیه لعلكم تغلبون رحمان قرآن چوبیس پارے سور حامی یہ چوکی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر تینتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو کی جو پہلے آیات ہے ان کے بارے میں تفسیر قرطبی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ابو جہن نے لوگوں کو اس بات پہ تیار کیا جب وہ لوگ قرآنی مجید کے مقابلہ کرنے سے عاجز آئے اور قرآن مجید کے تعلیمات کو پھیلنے سے وہ ہر طرح سے ان کی تدابیریں ناکام ہو گئی تو ابو جہاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے تعلیمات کے دورانیے میں لوگوں کو ایسے تیار کیا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بات کر رہی ہو یا تلاوت قرآن مجید کہیں ہو رہی ہو تو وہاں جا کر کے وہ لوگ شور اور غل مچانا شروع کریں شور اور شہب کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان میں سے بعض سے کہا کہ آپ لوگ سیٹیاں بجایا کریں اور بعضوں کو تیار کیا کہ بھی وہ تاریاں بجائیں اور درمیان میں طرح طرح کی آوازیں نکالیں ممکن ہے کہ اس چیخ اور پکار کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کے کی سننے کے لیے جمع ہونے سے باز آ جائیں اس آیات مبارکہ کے مفہوم سے فقائے کرام نے یہ مسئلہ حضر کیا ہے کہ قرآن مجید کا سننا یہ مسلمانوں پر واجب ہے اس لیے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو حکم یہ ہے کہ خاموش ہو کر یکسو ہو کر تلاوت قرآن مجید کو سن لیا جائے لہذا ہمارے بعض معاشروں میں ہوٹلوں کے اندر اور بڑے مجموعوں کے اندر قرآن مجید کے تلاوت کو برکت کے لیے اسٹارٹ کیا جاتا ہے کیسٹوں میں سے آڈیو اور ریڈیو میں سے اور بعد مرتبہ قرآہ حضرات بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مجمع کے کہنے پر لیکن مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے توجہ کو قرآن مجید کی طرف مفضول رکھنے کے بجائے دائیں بائیں اپنے سرگوشوں میں اور اپنے باتوں میں اور اپنے کاروبار میں بعض مرتبہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے کام کاج بھی مصروف ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید انہوں نے کی اثر سے آن کی ہوئی ہوتی ہے فقاہ کرام نے تاکید کی ہے کہ اس طرح کی کرنے سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید سے بے توجہ ہی سامنے آتی ہے اور بےتوجہ ہی آیا ہے لہذا اپنے ضرورت کے کاموں کو کرنے کے دورانی میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تلاوت قرآن مجید کو سٹارٹ کیا جائے ان کو موقوف کر دیا جائے اپنی ضرورتوں کے کاموں کو کر دیا جائے اور جب فارغ ہو تو پھر ایک یکسوئی کے ساتھ سن کر قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہو اور ساتھ ساتھ لوگ اپنے کام کاج اپنے باتوں اور سرگوشوں میں مصروف ہو یہ اداب قرآن کے خلاف ہے ارشاد وقال اللہ کا اور کہاں ان لوگوں نے جو منکر تھے لہ تسما لحاظ القرآن مت سنو اس قرآن کو ولغی اور شور اور غل کر لیا کرو اس کے تلاوت کے دورانیے میں لال لگن تغلگون شاید تم اس طرح سے غالب آ جاؤ مجید کیونکہ بجلی کی طرح لوگوں کے دلوں میں اللہ کا اترنے والا کلام ہے اور یہ ایک زندہ کلام ہے اور اس کا اثر یہ ہے کہ سننے والا اس کی طرف متوجہ جب ہوتا ہے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے کہ یہ اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ ہر سننے والے پر یہ اثر کر لے لہذا لوگوں کو اس طرف سے ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ایک تدبیر سوچی ان درخت اشار ہے فلنذیقن اللذین کفروا سو ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جو منکر ہے عذاباً شدیداً سخت عذاب ولنجزینہم اور ہرگز ہم بدلہ دیں گے ان کو اسو ان الذی کانوا بہت برے کاموں کا جو وہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے قرآن کی دلاوت کے دورانیے میں شور و غل کرنا باتیں کرنا اور اپنے توجہوں کو ہٹائے رکھنا اللہ کی کلام کے کلام کی طرف اکسو ہو کر کے متوجہ نہ ہونا یہ بہت بری بات ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح سے طرز عمل اللہ کے کلام کے معاملے میں اختیار کرنے والوں کو ان کے ان برے کاموں کا سزا ضرور دیں گے یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کا آگ لہوفی ہن کے لیے اس میں سزا رہنا ہے جیسا مکانوں کے بدلہ ہے اس کا جو ہمارے آیاتوں کا انکار کرتے تھے یعنی دل میں سمجھتے تھے لیکن ضد اور تعصب اور اناج سے انکار کرتے رہتے تھے وقال الزین کفرو اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں ربانہ اے ہمارے رب ارن الزین عبداللہ نا تو دکھلا دے ہمیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا من الجن والانس جنات اور انسانوں میں سے نہ تحت اقدامنا تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روم ڈال دیں من السلیم تاکہ ہو جائے وہ ضلیلوں میں سے وقال الزین گرائم کے حوالے سے یہ ماضی کا سگا ہے قال کہا الزینہ ان لوگوں نے کفرو جو کافر ہے یہ کہا کہ ربنا اے ہمارے رب نے الکھلا دے وہ لوگ اللہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے من الجن والانس جنات اور انسانوں میں سے نہ تحت اقدامنا جن کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے ڈال دیں لئے من السلین تاکہ وہ ہو جائے ضلع رسوا ہونے والوں میں سے اب یہ ہے کہ کب کہا ہے کافروں نے اس لیے کہ کافر تو اپنے گمراہ کرنے والوں کو اپنا رہنما مانتے ہیں انہوں نے کب اللہ سے کہا ہے اور کب انہوں نے اتنے اللہ کے سامنے فرما برداری اختیار کر رکھی ہے تو یہ ماضی کا سغا ہے اور اس ماضی کے سغے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منکرین کے مستقبل کے حالات اور باتوں کو بیان فرما دیا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ علم محف ہے اس اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان مستقبل میں اس مرحلے پر کیا بات کہے گا اور اللہ تبارک وطانہ کا ہر ایک کے بارے میں جو علم ہے وہ علم کامل ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور جو کچھ اللہ ان کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہے ان لوگوں کا اپنے مستقبل میں بالکل وہی کچھ کہنا اور کرنا ایسا یقینی ہے جسے گویا انہوں نے زمانۂ ماضی میں کر دی ہو اس لیے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہوا ہوتا ہے وہ یقین ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے بارے میں جو کچھ مستقبل میں بتا رہا ہے وہ بھی یقینی ہے اس لیے اللہ نے ان کے مستقبل میں کہنے والے باتوں کو ماضی کے سیگوں سے بیان کر دیا ہے اور اس سے ان کے ان کہنے کو یقینی طور پہ بیان کرنا موصول ہے اور یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے یہاں ماضی بمانے مضارے کے ہیں ان اللہ قالو بے شک بولو جنہوں رب کہا ہے کہ اور مستقام ہو کر اسی پر وہ قائم رہیں گا تو ان پر اترتے ہیں فرشتے اور وہ فرشتے ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں الله تو یہ کہ تم ڈرو نہیں وال اور غم نہ گاؤ وہ اور خوشخبری سنو بال التي اللطی گن تم توادون جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اپنے دل سے اقرار کرتے ہیں اور پھر اس پر یکسوئی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی وقتی مشکل ان کے پائے استقلال میں کوئی لفدش پیدا نہیں کر سکتے تو اللہ ایسے لوگوں پر خصوصی طور پہ اپنے فرشتے حاضر کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں اس بات کو یقینی طور پر مضبوط تر کرنے کے لیے اس بات کا القاع کرتے ہیں کہ ثابت قدم رہو اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے حکموں پہ ثابت قدم رہتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ پریشانیوں سے غمزدہ نہیں ہوتے بلکہ ان کے پیش نظر اپنے مستقبل کے وہ جنتیں ہیں جن کا وعدہ ان سے اللہ نے کر رکھا ہے اور ساتھ ہی پھر وہ فرشتے ہیں یہ بھی ان سے کہتے ہیں یا ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں کہ نام اولیا حکم ہم تمہارے دوست ہیں ساتھی ہیں فی الحال دنیا دنیاوی زندگی میں بھی اور پھر آخرت اور آخرت میں بھی وہ لکوم اور تمہارے لیے ہے وہاں پہ ما کے انفسکم جو کچھ تمہارے جی چاہتا ہے وہ لکم فیحہ ماتدا اور ہوگا تمہارے لیے وہاں پر وہ جو کچھ بھی تم مانگو گے یعنی وہاں پر تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس چیز کی خواہش اور رغبت تمہارے دل میں ہوگی یا جو زبان سے طرف کرو گے سب کچھ ملے گا اللہ کے خزانہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے نوض من غفور الرحیم اور یہ مہمانی ہے اس بچنے والے مہربان کی طرف سے یعنی سمجھ لو وہ غفور الرحیم اپنے مہمان کے ساتھ کیسا پرتاؤ کرے گا اور کتنی بڑی عزت اور توقی کرے گا کہ ایک بندہ ضعیف رب عزت کا مہمان ہو تو جس طرح ایک مہمان کے سامنے انسان اپنے تمام تر ترسات کے مطابق جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ اس کے سامنے لا کر کے رکھ لیتا ہے تاکہ مہمان کے پوری طریقے سے اکرام کو ممکن بنایا جا سکے تو جنت جنت میں ہمیشہ اللہ کے رحمتوں اللہ کے نعمتوں سے ایسے مستفید ہوں گے جیسے ایک مہمان مستفید ہوتا ہے اور اللہ ان کا میزبان اللہ نے اپنے علم اپنے قدرت اور اپنے لام و رحمتوں کے تمام رانائیاں اور برکتیں ان کی طرف متوجہ کر رکھی ہوگی وآخر دعوانا عن الحمد لله في رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقول إنني من المسلمين جو بھی ہے یہ رکو آیت نمبر تینتیس سے مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی مومنینی کاملین کا دوسرا حصہ بیان فرماتا ہے ان کے طرز زندگی کا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ خود ہی اس کلا میں نجات پر ایمان لاتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ خود ہی اس پر عمل کرتے ہیں بلکہ ان کے اخلاص اور ہمدردی اس قدر وسیع ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اس دعوت کے قول کو اور بات کو ان کی زندگی کا سب سے بہترین قول قرار دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس سے اچھا کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے معلوم ہوا کہ انسان کے کلام میں سب سے افضل اور احسن کلام وہ ہے جس نے دوسروں کو حق دینی اسلام کی طرف دعوت دی ہو اس میں دعوت اللہ کے سب صورت داخل ہے زبان سے ہو تحریر سے ہو یا کسی اور عنوان سے ہو یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہے حرفاش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ آیات موزنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں دعا کے بعد صالحا جو جملہ آیا ہے اس سے بات یہ ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان دو کا نماز پڑھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حادث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی اور یہ یہی بات ہے کہ اذان اللہ کی طرف بلانے والی بات ہے اور اللہ کو یہ کلام اتنا پسند ہے کہ اس کلام اور اس دعوت کے بعد اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کر فرماتا ہے چنانچہ اللہ تبارک کا اشار ہے الله اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے بلایا اللہ کے برف وہ عامر صن اور خود بن قمل وقال من المسلم اور کہا کہ میں حکم برداروں میں سے ہوں اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی اللہ کے ان احکامات کے عامل ہو اور اللہ کی طرف دعوت دینوں دینے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اپنے باتوں میں لوگوں کے درمیان ایک مثال بنیں بلکہ وہ اپنے عمل کے ذریعے بھی لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہو حسن سیاح اور برابر نہیں نیکی اور بدی ایک فوابی ہے احسن آپ جواب میں کہیں وہ جو اس سے بہتر ہو فیضی بہن کون تو پھر دیکھ لیجئے گا کہ وہ کہ کے اور آپ کے درمیان عداوت ہے دشمنی ہے کہ انحمیم وہ ایسا ہو جائے گا وہ یا وہ آپ کا دوست ہے بڑا قریبی تو جب کوئی شخص کسی بھی موقع پہ بد اخلاقی پہ اترائے تو اس بد اخلاقی کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ جائے خیفواہی کے بعد اس کے سامنے کہی جائے چاہے وہ بد اخلاقی کسی دنیا معاملات میں اس کی طرف سے پیش آئے یا دینی معاملات میں اس کی طرف سے پیش آئے وما يلقاها اور یہ بات نہیں سب نصیب ہوتی مگر انہی لوگوں کو کہ جو صبر کرتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا زُحَزِّن عَظِيمٍ اور یہ بات نہیں نصیب ہوتی مگر بڑے قسمت والوں کو انہیں یعنی بہت بڑا خوصلہ چاہیے کہ بوری بات سہے کر بھلائی سے جواب دیں یہ اخلاق اور آلہ حصلت اللہ کے ہاں سے سب سے بڑے قسمت والے خوش نصیب اور اقبال من نو کو ملتی ہیں اور اگر۔ کوئی چوک لگے تو اس کو شیطان کی طرف سے چوک لگنا یعنی شیطان اگر اس بری بات کہنے والے کے مقابلے میں آپ کے دل میں بھی اسی قسم کے جواب دینے کے لیے وسوس ہٹالا شروع کریں تو فستا عز بل ل آپ منع پکڑ لیجئے اللہ کی انسم بے شک وہی کو وہی سننے والا جاننے والا ہے ومن اور اسی اللہ کی قدرت کی نشانیوں اور نمونوں میں سے رات اور دن اور شمس ومر سورج اور لا تسجدو لشمس ولا قمر نہ سیدھا کرو سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ وسجدو للہ لذی تم سیدھا کرو اس اللہ کے سامنے جس نے ان کو بنایا ان تم عیا ہوتا اگر ہو تم اسی کی بندگی کرنے والے دعوت اللہ کے ساتھ چند دلائل سماوی اور اربیہ بیان فرمائیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و میں جن سے دائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزمت اور باس بادل موت وغیرہ اہم مسئلے بآسانی با سمجھ میں آ ہیں اور ان مسائل کے سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انتخب پھر بھی اگر وہ غرور کریں فل لذینہ ان بس وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہے یعنی فرشتے وہ جو سب بلار بھائی بولتے ہیں اس اللہ کے راتوں کو اور دن کو بھی اور وہ نہیں تکتے وہ تکتے نہیں ہیں یعنی اگر غرور اور تکبر حق کے قبول کرنے سے مانے نہ ہوتا تو بے شمار دوسرے لوگ بھی غرور اور تکبر کر کے اپنے لیے کوئی جگہ اور مقام تلاش کر سکتے لیکن بندی کو جتنا بلند مرتبہ ملتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس اللہ وحد اللہ شریک کا اس پر اس قدر شکر ادا کرے اور اس اللہ کے سامنے حاضری کرے وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب ترین ہے ان فرشتوں کی یہ حالت ہے کہ وہ دن رات ہر وقت اللہ کے ذکر میں اللہ کے تصدیح میں مصروف لیتے ہیں یہ آیا سیدا ہے اس کو سننے اور پڑھنے کے دوران یہ سب دہ تلاوت کر لینا چاہیے امن آیاتی ہی اور اسی اللہ کے قدرت کے نمونوں میں سے یہ بھی ہے ان کا ترل اور یہ کہ آپ دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ دبی پڑی ہے یعنی ساخت ہو جاتی ہے فائزہ پر جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی تو وہ تازی ہو جاتی ہے وربت اور اوبر آتی ہے انہیں یعنی نرم پڑ جاتی ہے ان جس نے اس پانی اس مٹی کو زندہ کیا لمحہ موت آ وہی زندہ کرے مردوں کو انک الشین قدیث بے شک وہ ہر چیز بے قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو دیکھو بےچاری کیسے چپ چاپ بڑی ہوئی ہوتی ہے اور دبی پڑی رہتی ہے لیکن جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بارش کے خطرے اس پہ پڑتے ہیں تو فوری طور پہ اللہ کے حکم کے تعمیل کے لیے جی یہ نرم پڑ جاتی ہے انشک وہ لوگ جدون جو ڈیرا پن اختیار کرتے ہیں ہمارے حکموں کے بارے لایا خونہ وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہے افر خوف نارون کیا وہ, جس کو ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو آئے گا قیامت کے دن امن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حکموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرنا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو سیدھے طریقے سے بیان نہیں کرتے بلکہ دائیں بائیں چونکے چنانچے مگرچی والے بات کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم بڑے واضح ہے سارے قابل عمل ہے اور اللہ نے ان کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کو اسی طریقے سے بندگان خدا کے سامنے رکھ دیا جائے پھر کوئی مانے یا نہ مانے یہ ان کی ضوابط ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندوں کو خوش اور راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں جڑا پانی اختیار کیا جائے اللہ نے کلام اس لیے نازل کیا ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں اگر کوئی آئی ہے تاکہ اس پچی کو وہ اللہ کے کلام کے مطابق سیدھا کر دے نہ یہ کہ وہ اللہ کے احکامات کو ٹھیڑا کر دے اپنی مرضی کی طرف اللہ کا احشان ہے کہ یہ مت سوچو کہ تمہارا یہ طرز عمل مجھ سے پوشیدہ ہے اے ما ماشی جو چاہو وہ کر لو ان بما ہو بیما بصیر بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے اِنَّ بے شک لوگ کہ جنہوں نے ہماری نصیحتوں کا انکار کیا لما ہم جب وہ ان کے پاس پہنچے وہی نحول کتاب العزیز اور بے یہ بڑی نادر کتاب ہے لَا مِن کہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی بادل نہ سامنے سے ولا من خلطی اور نہ پیچھے سے تنزیل حکیم حمید اور یہ اتاری ہوئے حکمتوں والے سب تعریفوں والی کی من سے آپ سے نہیں کہا جاتا مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے پہ ہم سے کہا گیا یعنی آپ سے بھی منکرین نے یہی رویہ اختیار کیا ہے انبا کا رضو مغذرت بے شک تر رب البتہ بچنے والا وضوح علیم اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے وہ لو جانا قرآن اور اگر ہم اس کو کرتے قرآن اجبی لوان میں لقالو تو یہ کہتے لت آیا تو نہیں ہے واضح نہیں ہے اس کے آیت میں اور پھر اوپر سے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آجمو عربی کیا زبان عظمی اور جو پڑھ کر سنانے والا ہے وہ عربی یعنی رسول عربی اور کلام عظمی ان کے آپس میں کیا مطابقت ہے یا کلام عربی آجمی اور جن کو سنایا جا رہا ہے جو مخاطب اول ہے وہ عربی بول کہہ <بُدن> یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے وشفاء اور اس میں ان کے لیے شفا ہے کہ اس پرانے احکامات پر مل پیرا ہو کر ان کے دلوں سے حضرت بغض دشمنی کی عداوتوں کے سارے بیماری ختم ہو جاتی ہیں وہ لذین المین ہی محروم اور وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے کاموں میں بوجھ ہے امن اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا انداپا ہے آپ پکارتے ہیں دور کی جگہ سے گویا وہ اس قرآن مجید سے بہت دور ہے, دور ہے کہ اس اس آ آ آ کلام کے احکامات کو سننے ہی نہیں چاہتے اور وہ اپنے اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے بہت دور نکل گئے ہیں لہذا جب تک وہ قرآن مجید کا غربت حاصل نہیں کریں گے یعنی اپنے برائیوں سے باہر نہیں آئیں گے تو وہ اس کلامی پاک کو کس طرح سے سن سکیں گے اور جب یہ سن ہی نہیں سکیں گے تو سمجھیں گے کیا تو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیا جائے اور اس کو پڑھا جائے اس پڑنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور جو بندہ پڑھتا ہے عمل کی نیت سے پھر عمل کرتا ہے نجات کی نیت سے تو اللہ تبارک وطالیہ اس کے سامنے سارے حقائق کو کھول کے رکھ لیتا ہے اور جہاں تک منکرین کے اعتراضات کا جواب ہے تو گویا انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ہی نہیں ہے وہ اپنے اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے کلام مجید کے پیغام سے بہت دور ہے اور جب وہ دور ہے پیغام کلام ان, کو ان تک پہنچا ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ پہنچنے نہیں دے رہے وہ دور سے دور تر پاک رہے ہیں ایسے آمال پہ آمال کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کے enfin درمیان جو ہے وہ ایک خندق بنانا شروع کر دیتے ہیں فرض قائم کرنا شروع کر لیتے ہیں دیوارے شروع کر لیتے ہیں الحمد للہ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أعطينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا دلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد جوب السباري سريحا من یہ چھٹا اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر تینتالیس سے لے کر اختتامی صورت آیت نمبر پچپن تک کے آیتوں پر مشتمل ہے من بین من من, حقی من حمید کہ اس کم کا برحق ہونا اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ داخل نہیں کیا جا سکتا نہ ظاہری طور پہ یعنی الفاظ میں اور نہ باطنی طور پہ یعنی معنی اور مفہوم میں اس لیے کہ یہ تعریفوں والی باحق مزاد کی طرف نازل کردہ کتاب ہے بالکل اسی طرح جس طرح کے اس رکو میں وضاحت ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے ایسے ہی کلام محفوظ اور کلام محکم حضرت مسال سلاد و سلام پہ نازل کیا لیکن اس کتاب کے الفاظ اور معنی کے حفاظت کی ذمہ داری بنی اسرائیل کو قرار دیا گیا تھا کہ وہ اس اللہ کے نازل کردہ کتاب کے الفاظ کی تبدیلی سے بھی اس کی حفاظت کرے اور اس کے معنی اور مفہوم کی تبدیلی کے بھی یہی محافظ اور نگران اور ذمہ دار ہے قرآن مجید کی حفاظت اور تورات کے حفاظت میں بنیادی طور پہ ایک فرق ہے دوسری جگہ قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن و نزل نذکا و انا بشک ہم ہی نے اس اسانہ نصیحت کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگران ہیں اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حفاظت اور اس ذمہ داری کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ یہ کلام ایک ایسا محکم کتاب ہے کہ اس کے اندر نہ باطل سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے اس کے تفسیر میں مفسرین نے بڑے وضاحت کی ہے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ شیطان ہو یا جن یا آدمی سارے اس میں داخل ہے کہ کوئی بھی ان میں سے تحریف اور تبدیل قرآن نہیں کر سکتا اور نہ ان کی تبدیلی کی سازش کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں تفصیلی طوری میں جو وضاحت کی گئی ہے صحیح احادیث کی روشنی میں وہ انتہائی مناسب ہے جی اس مقام پر امام تبری رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں الحاد اور تحریف کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں پہلے یہ کہ کوئی اہل باطل کھلے طور پہ قرآن میں کوئی کمی بیشی کرنا چاہے اس کو تو اللہ نے من بین دہی سا تعبیر فرمایا ہے دوسری یہ کہ کوئی شخص بظاہر دعوی ایمان کا کرے مگر چھپ کر تعبیلات باطلہ کے ذریعے یعنی اپنی مرضی کے قرآن مجید کے احکامات مستمد کر کے اس کے معنی میں تحریف کرنا چاہے کہ قرآن مجید کی کسی حکم کو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے جو صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے جو تابعین اور تب تابعین نے بہت فرمایا ہے اس سے ہٹ کر اپنے معنی اس کو پہنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے اپنی مرضی کا ایک مفہوم نکال دے اللہ تبارک و وطالعہ نے اس کو وہ من خنسی ہی کی لفظ سے تعبیر فرمایا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نزدیک ایسے عزیز اور کریم ہے کہ نہ اس کے الفاظ میں کوئی کمی اور بیشی اور تحریر اور تبدیل تبدیلی پر کسی طرح قدرت رکھتا ہے اور نہ معنی میں تحریف کر کے قرآن کے احکامات کو بدل دینے کی کسی کو مچار ہے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے اور وہ یہ کہ بےشمار لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن جب کبھی کسی بدبخت نے اس کا ارادہ کیا وہ ہمیشہ رسوا ہوا ہے قرآن اس کے ناپاک تدابیر سے ہمیشہ محفوظ رہا ہے الفاظ میں تحریف اور تبدیلی کی راہ نہ ہونا تو ہر شخص دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ تقریباً پندرہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گزرا ہے کہ ساری دنیا میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے ایک زیر زبر اور حرف کے غلطی اس میں موجود نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اس طرح کی جان بوجھ کر غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو بوڑھوں سے لے کر بچوں تک عالموں سے لے کر نازاروں تک جو عالم نہیں ہے کروڑوں مسلمان اس کی غلطی پکڑنے پر کڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ امن خلطی کے الفاظ سے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی حفاظت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ دی ہے وہ صرف الفاظ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کی حفاظت کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کفیل ہے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بلاواسطہ شاگردوں یعنی صحابہ کرام کے ذریعے معنی قرآن اور احکام قرآن کو بھی ایسا محفوظ کر دیا ہے کوئی کوئی ملحدی دین اس میں تعبیرات باطلا کے ذریعے تعریف کا ارادہ کرے تو ہر جگہ ہر زمانے میں ہزاروں علمائی کرام اس کی تردید کے لیے کڑے ہو جاتے ہیں اور انتہائی مخلص افراد ان کے پیٹھ پہ کڑے ہوتے ہیں اور ایسے ارادہ کرنے والے خائب اور خاصل ہو جاتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ ان لہو لخافظ میں جو لہو ضمیر راجے ہے وہ اسی کی طرف ہے اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ الفاظ اور معنی دونوں کی مجموعی کا نام ہے خلاص اس کا یہ ہے کہ جو لوگ وظاہر مسلمان ہیں اس لیے کھل کر قرآن کا انکار تو نہیں کرتے مگر آیات قرآن میں تعبیلاتی باطلہ سے کام لے کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے احکامات اس کا بیان کرنا شروع کرتے ہیں جو قرآن اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قطری تصریحات کے خلاف ہے ان کی تحریر سے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کو ایسا محفوظ فرما, دیا فرما دیتا ہے اور اللہ نے محفوظ کر دیا ہے کہ یہ گڑے ہوئے معنی کسی کی نہیں چل سکتے قرآن اور حدیث کی دوسری نصوص اور علماء امت کے اس, اس کے قلی ہے وہ کھول دیتے ہیں اور احادیث سیاح کی تصریح کے مطابق قیامت تک مسلمانوں میں ایسے جماعت قائم رہے گی جو تحریف کرنے والوں کی تحریف کا پردہ چاخ کر کے قرآن کی صحیح مفہوم کو واضح کرتے رہیں گے اور دنیا سے وہ اپنے کفر کو کیسے ہی چھپائے اللہ تبارک و تعالی سے تو ایسے ناپسندیدہ عزائم اور ارادہ رکھنے والے اپنے عزائم کو چپا نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سازشوں سے باخبر ہے ان کو ان کے سازشوں کا سزا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے گا اور دنیا کے اندر جو لوگ غیروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ موڑ کر کے پیش کرتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولقد آترینہ موسل کتابہ اور یقینا ہم نے بی پی موسعیہ سلام کو کتاب فخت لففی ہی پھر اس میں اختلاف ڈالا کیا تو اس اختلاف سے مراد لفظی اختلاف بھی ہے اور معنی اختلاف ہے کہ اس امت کے لوگوں نے اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اور اپنے اس موجودہ دنیا کی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہوں نے بعض جگہوں پر تو اللہ کے اس کتاب کے الفاظ کو تو تبدیل کر دیا اور بعض نے معنی تک کو تبدیل کر دیا کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہے حالانکہ قرآن کا مطلب اللہ کے رسول سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کا اللہ کے اس کلام حکیم کا مفسر اول ہے سب سے پہلے کسی معنی کو سمجھنے کیلئے اللہ رسول کے لیے اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے کیا تفسیر فرمائی ہے اللہ گلی سبقت میں رب کا اور اگر نہ ہوتی بات پہلے سے تیشہ تیرے رب کی طرف سے لقوغ بہ نوم ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑا جاتا وہ ان لفی شکری اور بے شکی لوگ دھوکے میں ہیں ایسے دھوکے میں کہ جو دھو ان کو چین نہیں لینے دے رہا لیکن اتنی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ من عامل صالحا نفسی جس نے بھی اچھے اعمال کیے سو اپنی ہی فیری کے لیے خا اور جس نے بھی برائیاں کی اس کا وبار بھی اسی پر ہوگا رام لِّلْعَبِيدِ اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بندوں پر سنم کرے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلامی مجید محفوظ اسی لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرے اور ایسے کاموں سے خود کو بچائیں کہ جو کام ان کے لیے آنے والے کل میں ندامت کا باعث بننے والے ہیں لیکن جو لوگ اس کلام کلام میں اور خخواہانہ کلام میں تک اس کے اندر تبدیلیوں پر امادہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے نقصان کے سوا کس کا کیا نقصان کرتے ہیں اللہ کے کلام جو ہے تو وہی اللہ کا کلام ہے جو اس کے احکامات ہیں وہ اپنے جگہ پر قائم اور دائم رہیں گے لیکن نقصان کرنے والے اللہ کے حکموں کے اندر نکتچیریاں کر کے اللہ کے حکموں سے انکار کر کے یا اللہ تبارک بات کے حکموں کو غلط فرد بیان کر کے غیروں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنا آخرت برباد کر جاتے ہیں یہاں پہ جو بھی سوارا اپنے اختتام کو پہنچا وہ اخردان روشن روشی يناديهم قالوا كما من پارے سور کے آخری رکو کے یہ دوسرا حصہ ہے اور یہ حصہ آیت نمبر سینتالیس سے لے کر آیت نمبر تا آخری صورت کے آیت تک پہ مشتمل ہے ان میں اللہ تبارک وطالعہ اپنے علم کامل کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے تاریخ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی کس تاریخ کو آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مقرر وقت پر نازل ہونے کے علم کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سا وقت قیامت کے رونما ہونے کے لیے زیادہ موجود ہے اللہ کے سوا یہ کوئی بھی نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا علم اتنا وسیع ہے کہ اس علم کی بنیاد پر یہ بات مجھے معلوم ہے کہ کون سا وقت قیامت کے رونمائی کے لیے زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اس سارے کائنات میں ہے اور جو لوگ اللہ تبارک بطالیہ ایسے عظیم و شان اور جلیل القدر ذات کے ماننے کو چھوڑ کر اس کے ساتھ اوروں کو اپنے جھوٹے معبود بنا کر شریک قرار دیتے ہیں جب قیامت کے وہ گڑی آئے گی تو وہ سارے کے سارے پھر ان کو بھول جائیں گے اللہ تبارک و نے آخری آیاتوں میں انسانوں سے گلہ بھی کیا ہے اور اس گلے میں انسانوں کی کچھ کمزوریوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان جو منکر ہے ان کا خصلت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و وطالعہ ان کو کوئی نعمت دولت عزت اور عافیت عطا فرماتے ہیں تو وہ ان میں اتنے مصنف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے منع میں حقیقی یعنی اللہ تبارک و وطالعہ بھول جاتے ہیں اور بھول نہ تو کیا وہ اپنے اس منع میں حقیقی کی نا کر جاتے ہیں اور نافرمانی کرتے کرتے وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں اور اس سے اس کا تکبر اور وفرت بڑھ جاتی ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تطالعہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے انہیں ہی ربدل مساح اسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کا خبر قیامت کب آئے گی جی بڑے سے بڑا نبی اور فرشتہ بھی اس کے وقت کی تعین نہیں کر سکتا جس سے دریافت کرو گے یہی کہے گا مل مسور مسلم شریف کی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتہ انسانی صورت میں آیا ہر تمہیں فاروق اور انہوں نے سوال کیا محمد متا تقوی قیامت کب قائم ہوگی اور فرشتے کا انسانی صورت میں آنے کا مطلب اور اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں پہ قیامت کے متعلق اس مسئلے کو واضح فرما دیں تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزان ہو کر یہ سوال کیا کہ یا محمد متا اے محمد یہ بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں کہ مل مسکور انہا بے سوال کرنے والے سے سوال کیا جانے والا زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا یعنی اتنا ضروری ہے کہ قیامت آئے گی اس کا آنا برحق ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے لیکن کب آئے گی کس تاریخ کو آئے گی اس کے بارے میں جتنا پوچھنے والا نہیں جانتا اتنے ہی بتانے والا بھی نہیں جانتا تو اللہ تبارک و وطالعہ کے ارشاد ہے کہ قیامت کا حوالہ اللہ ہی کے طرف دیا جا سکتا ہے وما تخرج من سماؤن من میں اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے خلاف سے وما تحمل من انسا اور نہیں رہتا حمل کسی مادر کو وہ نہ اور نہ اس سے جمبو جنتی ہے اللہ بلمی ہی مگر یہ سب کچھ اسی کے علم میں ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ علم محیط میں ہے کہ کوئی کجور اپنے گابے سے اور کوئی دانا اپنے خوشہ سے اور کوئی میوہ یا پل اپنے خلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہو نیز کسی عورت کا یا کسی مادہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اور جو چیز وہ جن رہی ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ کتنا عمر پائے گا یہ نیک حسلت ہوگا یا بد حسرت ہوگا نیک امال ہوگا یا بد امال ہوگا یہ کہاں مرے گا کیا پسند کرے گا یہ سب کچھ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اس جنین کے متعلق جو رحم مادر سے پیدا ہو رہا ہے وہ یوم یونادی اور جس دن ان کو پکارا جائے گا کہ ارن شورہ کہاں ہے وہ میرے شراکت دار فاروق وہ لوگ کہیں گے آزنہ کا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں معامنہ میں شہید کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا یعنی دنیا میں جنہیں لوگ اللہ کا شریک بنا کر پکارتے تھے آج ان کا کہیں پتہ نہیں وہ اپنے پرستاروں کی مدد کو نہیں آتے اور پرستاروں کے دلوں سے بھی وہ پکارنے کے خیالات اب غائب ہو گئے ہیں انہوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ اللہ واحد کی سزا سے بچنے کی اب کوئی سبیل نہیں ہے اور گلو خلاصی کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا آخر آس توڑ کر بیٹھ جائیں گے اور جن کے حمایت میں پیغمبروں سے لڑتے تھے آج ان سے ختم بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کریں کہ ہم میں سے تو کوئی بھی اس کا اخرار ہی نہیں ما كانوا يدعون من قبل اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے یعنی دنیاوی زندگی میں وظن محض اور سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ان کے لیے کوئی گلو خلاصی نہیں ہے عمل الانسان من دعاء خیر نہیں تکتا انسان اپنے لیے بھلائی کے دعاؤں کے مانگنے سے لیکن وہ امت اور اگر لگ جائے اس کو کوئی برائی فری خنو تو آس توڑ بیٹھ کر نو ہو جاتا ہے اللہ تبارک مطالعہ سے لمبی لمبی دعائیں کرنا اگرچہ فی نفسی ہی یہ ایک پسندیدہ مستحسن عمل ہے جسے کی صحیح احادیث میں دعا کے آداب میں ذکر کیا گیا ہے کہ دعا میں الہا یکسوئی زاری اور آجیبی کا اظہار اور بار بار اپنے بے بسی کا تکرار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے لیکن یہاں جس لمبی دعا کا ذکر ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے ناشکر شکرے بنتے ہیں جن کے اللہ نے مذمت کی ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے تو لمبے لمبے دعائیں کرتے نہیں رکھتے لیکن جب وہی اللہ جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں ان پہ رحمتی اور برکتیں کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کے ان رحمتوں کو اللہ کے مخالفت میں استعمال کرنا شروع کر لیتے بولے ان رحمت مننا اور اگر ہم جگہ ان کو کچھ مہربانی اپنے طرف سے ممباد ذرا امزد ہو اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی یقول نہ تو ضرور کے اٹھتا ہے کہ علی یہی میرے لائف ہے یہ میرا حق ہے متن اور جب ایسے کہا جاتا ہے کہ بے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے اپنے آخرت کے لیے کچھ فائدہ اٹھا لو تو کہتے جی کہ میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور پھر وہ یہ بھی میں رہتا ہے کہ بلا عر تو علا رب اور اگر میں چلا بھی گیا اپنے رب کے طرف تو ان نلی ان ببول البتہ اس کی ہاں بھی میرے لیے ایسے ہی خوبیوں کا سامان ہوگا اللہ کا شاد ہے فلاں ہم خبر دیں گے ان لوگوں کو جو منکر ہے بے عامل اس کا جواب اور ہم ضرور چکائیں گے ان کو ایک گاڑا قسم کا عذاب یعنی سخت قسم کا عذاب اللہ تبارک مطالعہ کے ہاں راحت کا سامان کن کے لیے ہے یہ انہیں کے لیے ہے کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ کے نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کیا مہذ خیالات سے اور تصورات سے اللہ کے ہاں کوئی خوشحالی حاصل نہیں کی جا سکتی حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی خوشحالی موقف ہے انسان کے محنت پر کوششوں پر تک و دو پر اور آخرت کے خوشحالی موقف ہے انسان کے اچھے اعمال پر وہ عزا نام نا انسان اور جب ہم نعمتی کرتے ہیں انسان پر تو وہ ایران کر لیتا ہے اور ہم سے اپنے کروٹ کو بدل لیتا ہے وہ ایزا میں اور جب لگے اس کو برائی فضو دعا ان تو لگے لمبی چوڑے دعاؤں میں کل کہہ دیجئے آ رہے یہ بتلاؤ تم ان کا من بل راہے اگر یہ سب کچھ اللہ ہی کے طرف سے ہے سننا کفر ہی پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا یعنی اس کا شکر نہیں کیا تو من اول من من ہوا فی شافی کون بڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخالفت میں بہت دور چلا گیا ہو اللہ کا ارشاد ہے آفا ہم دکھلائیں گے ان کو کچھ نمونے اپنے قدرتوں کے دنیا میں اور فی انف سم اور خود ان کے جانوں میں حم نہ یہاں تک کہ کھل جائے ان پر بات کہ یہی کچھ کلام میں برحق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی تو اس دنیا کے مختلف حصوں میں اللہ کی طرف سے ایسے آفات آئیں گے کہ ان کے مقابلے سے یہ انسان آجز ہو گیا اور کبھی ان انسانوں کی زندگیوں میں ایسے ایسے تبدیلیاں پیدا ہوگی ایسے ایسے بیماریاں آئیں گی اور ایسے ایسے اللہ تبارک بتانا اپنے قدرت کے نمونے ظاہر فرمائیں گے کہ جن کو دیکھ سن اور معلوم کر کے یہ انسان بآسانی با اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یقیناً اللہ وہ کر سکتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے اور ایسے بے شمار نمونے ہیں ایسے بے شمار نمونے ہیں کہ جو انسانوں کے سامنے آتے ہیں جس سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قادر مطلق ہونے کا انسان بآسانی با اندازہ لگا سکتا ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کے کس کس نمونے کے بارے میں خوش فہمی کے اندر مبتلا کرے گا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے اس نمونے کے انسان اس دنیا کائنات کا تبدیلی کہہ کر کے خود کو بھی فکر کر دیں بے شمار نشانیاں پچھلے مہینوں کی ایک نشانی ہے اس وقت کے علاقے میں ایک بچی تھی اور اس بچی کے تقریباً آٹھ نو سال کی اور اس بچی کی آنکھوں میں در آنا شروع ہوا اور جب ڈاکٹروں کو دکھایا گیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا مشہور خبر ہے میڈیا میں آیا دکھایا گیا وہ بچی جب اپنے آنکھوں کو بند کرتی ہے تو اس سے مکئی کے دانوں کے برابر پتھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سیم کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ بچی کی آنکھوں سے مسلسل پتر, پتر نکلتے چلے جا رہے ہیں پتھر نکلتے چلے جا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور بے شمار ایسی دیگر بیماریاں جن کے نام تک کو گزشتہ تاریخوں میں ڈونڈا نہیں جا سکتا وہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے انسانوں پہ اپنے قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے لیکن انسان ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اب علم یقین رب کا انداشن شہید کیا تیرا رب اس بات پر کافی نہیں ہے یا تیرے رب کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات ہی ان پر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ سنو انتقا بے شک وہ لوگ دو کے میں ہیں اپنے رب کے ملاقات سے یعنی قیامت کے منقر ہیں الا سنو انگلش بے شک وہی سب چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں یعنی اللہ کے اس کائنات میں کوئی بھی اللہ تبارک و اطالعہ کے گرفت سے باہر نہیں ہے لہذا جو کوئی اپنے آپ کو دو رکھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں شاید اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا یا اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرے گا یہ انسان کی خیال ہے یہاں پہ سورائے خامن سجدہ اپنے اختتام کو پہنچا وہ